آئل ادا پھر لو پھر تازیاں شیون ماتم کے دینا آئیں پھر بے کسی شاہیں اور پھر جنو بشر میں ہوئے آو اور پھر پاتے ماب ہے پھر فاطمہ بے تاب آ رہے خانے سجائے جا رہے ہیں ہمارے گھر میں مولا آ رہے ہیں سدک دیکھو سدکا تو دیکھو کسی کی بھوک کا سدکا تو دیکھو کسی کی بھوک کا صدقہ تو دیکھو میرے بچے تبرک رکا رہے ہیں سکھا تھا ابھی مانا علم عباس کا تھا ابھی مانا علم عباس کا تھا ابھی من بڑھانے آ رہے ہیں رکھتی ہے گروی کہیں بچوں کو مت رکھتی ہے گروی کہیں سب بنائے جا رہے ہیں دیکھو المتا بھوت دیکھو یہ جھولا یہ المتابوت دیکھو یہ جھولا یہ المتابوت دیکھو زیارت کو ملائک رہے ہیں بٹھا کرے برفا کرے بڑے چھوٹو کم برف بٹھا کر بڑے کو منبر پر بٹھا کر بو بلا سمجھا رہے ہیں ادا بازو ہلے کل اگر چیک چکے بازو ہل کل اگر چیک چکے بازو ہل کل اگر چیک چکے بازو ہل کل ہم عباس کے لہرا رہے ہیں چکا ہے بچ چکا ہے ادا کا فرش گھر میں بچ چکا ہے ادا کا فرش گھر میں بچ چکا ہے امام اثر گھر میں آ رہے ہیں کلے جا کہیں ماتا کلے جا نفت جائے کہیں کا کلے جا نفت جا کہ ماتا کلے جا برکھا رہے ہیں یہ دیکھا مادر قاسم نے مولا اٹھا کر ایک گچڑی لا رہے ہیں کر کر چاندنی کو کمر دیکھو بچھا کر چاندنی کو کمر دیکھو بچھا کر, کر چاندنی کو زمین پا آسمان کو لا رہے ہیں